بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والنازعات غرقا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں نشطا اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ ہے اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں سب کو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 اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے ابصار خاشعه اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا کہ ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے عظاما بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے قالوا تلك کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو مجھے بے زیا ہے فَإنَّمَا واحدة وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی فَإِذَا هُم اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ ہوں گے هل اتاك بھلا تم کو موسا کی حکایت پہنچی ہے اذ ربه جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا اذ اور حکم دیا کہ فیراؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى اور اس سے کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى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 کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے تم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 خیرا ومن کو یاد کرے گا لمن اور دوزک دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ دنیا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا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 اور اس کا ٹھکانہ بہشت ہے عن اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھ والا غالب اور حکمت والا من سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو ہوا ہے مَن لَقَاهُ مِنَّ الْعِدَّةِ وَأَحْصَى الْعِدَّةَ وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أخرج